بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بار بار عبادت کی حقیقت کو واضح کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ ہر درس میں نئے آ جاتے ہیں انہوں نے چونکہ عبادت کی تعریف والے درس نہیں سن رکھے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اتحیات میں دو زانو بیٹھنا یام کرنا ہاتھ باندھنا حجر اسود کو چومنا یہ اگر عبادت ہے تو بندہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی تو دو جانو بیٹھتا ہے استاد کے سامنے بھی دو جانو بیٹھتا ہے مرید اپنے پیر کے سامنے بھی دو جانو بیٹھتا ہے اور اگر صرف ایک پتھر کو چومنا عبادت ہے بندہ اپنی اولاد کا بھی بوسہ لیتا ہے تو کیا یہ بھی عبادت بن جائے گا تو اس سلفلے میں اس اشکال کو ذہن سے نکالنے کے لیے ہم نے جو عبادت کی تعریف کی تھی ے ایک دفعہ پھر دوہرانا ہوگا ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی ہر وہ کام عبادت بنے گا جس کام کرنے والے کے ذہن میں کتنے عقیدے ہوں گے دو اگر وہ عقیدے ہوں گے ان عقیدوں کو ذہن میں رکھ کے وہ, عبادت وہ کام کرے گا تو وہ کام کیا بن جائے گا اگر وہ عقیدے نہیں ہوں گے تو وہ کام عبادت نہیں پہلا عقیدہ یہ کہ جس ذات کے لیے یہ کام کر رہا ہوں جس ہستی کی یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے اس کو غیبی تسلط حاصل ہے آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو ہے مجھ سے غائب مجھے نظر نہیں آتا لیکن میں اس سے چھپ جاؤں ایسا بھی نہیں ہے وہ عالم الغیب ہے اور دوسرا عقیدہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں یہ کام کر رہا ہوں وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر یہ دو عقیدے رکھ کر یا دونوں میں سے ایک عقیدہ رکھ کر جو کام بھی آپ کریں گے یہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنائیں گے شاباش کیا بنائیں گے اب مسئلہ سارا حل ہو گیا جب بندہ استاد کے سامنے دو جانو بیٹھتا ہے جب بندہ باپ کے سامنے دو جانو بیٹھتا ہے جب بندہ ماں کے سامنے دو جانو بیٹھتا ہے جس طرح اکتحیات میں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھ جائے باپ کے سامنے بیٹھ جائے پیر کے سامنے بیٹھ جائے استاد کے سامنے بیٹھ جائے تو اس بیٹھنے میں وہ دو عقیدے موجود ہو <سلام> نہیں ہیں <سلام> باپ سامنے بیٹھا ہے ماں سامنے بیٹھی ہے پیر سامنے بیٹھا ہے استاد سامنے بیٹھا ہے وہ میری نظروں سے غائب نہیں میری نظروں سے اوجھل نہیں میں اس کے سامنے وہ میرے سامنے اس طرح دو زانو بیٹھنا ادب بن جائے گا احترام بن جائے گا اس کو تمیز کہیں گے اس کو ادب کہیں گے لیکن اگر کوئی آدمی کسی قبر کے اوپر اس طرح اتحیات میں دو زانو بیٹھے اس عقیدے سے کہ وہ قبر والا بزرگ جو ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ بزرگ مجھے اس بیٹھے ہوئے کو دیکھ رہا ہے تو یہ دو زانو بیٹھنا اس قبر والے کی کیا بن جائے گی شاہباد یہ حق کس کا تھا غائبانہ دو زانو بیٹھنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا اس طرح دو زانو بیٹھنا یہ عبادت ہے اور یہ عبادت کس کی ہوگی اسی طرح حجری اسود کو بوسا دیتا ہے اللہ کا حکم ہے اور یہ عبادت ہے اور جس اللہ کا یہ حکم ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس عقیدے سے حجر اسود کو بوسا دینا عبادت ہے اگر کسی قبر کو یا قبر کے قریب کسی چبوترے کو یا قبر کے قریب کسی جالی کو بوسہ دیتا ہے اس عقیدے سے کہ وہ قبر والا بزرگ میرے اس بوسے دینے کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے تو یہ اس جالی اور قبر کو بوسہ دینا اس بزرگ کی کیا بن جائے گی اور کلمے کا انکار ہو جائے گا کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق عام میں سے جو حاجی لوگ حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے بیت اللہ کے دروازے اور جس جگہ پہ حجر اسود نصب ہے اس کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ملت ملتظم حکم یہ ہے اور امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین رحمت اللہ سرتاج کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے طریقہ یہ ہے اسوہ یہ ہے کہ جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اس جگہ پہ آ جائیں بازو اپنے دونوں اوپر کر لیں اور سینا اپنا بیت اللہ کی دیوار سے چمٹا لیں رخسار اپنے اس دیوار کے اوپر رکھ دیں ملتزم کا مینا بھی چمٹنا ہے ملتزم کا لفظی مینا وہ جگہ جس کے ساتھ چمٹا جائے جس کے ساتھ بندہ چمٹ جائے اس کا لفظی معنی یہ ہے اپنا سینا اپنا پیٹ اپنے بازو اپنا رخسار اس بیت اللہ کی دیوار پر رکھ کر دعا مانگے بندہ نبی پاک نے فرمایا اس حالت میں بندہ جو دعا بھی مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بڑی بڑا عجیب منظر ہے محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم آ گئے ہیں محسوس ایسے ہو رہا ہے اللہ نے اپنے گھر کے سہن میں آنے کی اجازت دے دی ہے محسوس ایسے ہو رہا ہے اللہ نے اپنے گھر کی چوکھٹ کے ساتھ چمٹ کے رونے کی اجازت دے دی داخل کر لیا ہے کہ آ جاؤ تمہیں اجازت ہے میں سنایا کرتا ہوں میرے شیخ اور میرے استاد شیخ القران مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے شیخ تھے وہ سنایا کرتے تھے کہ میں حج پہ گیا تو میں نے جب طواف کیا تو میں ملتم پہ آیا کہ چمٹ کے اپنے رب سے دعا مانگوں دعا تو اب انہوں نے مانگنی ہی تھی اپنے علم کے مطابق شخصیت کے مطابق یہ بہت بڑے عالم ہیں یہ شیخ ہیں تو حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں جب وہاں آیا تو وہاں ایک جٹ ذمہ ان پڑھ وہ ملتظم کے ساتھ چمٹ کے دعا مانگ رہا ہے گجرات کے علاقے سے اس کا تعلق معلوم ہوتا تھا کہ گجرات کے علاقے کا کوئی چودھری ہے کوئی سردار ہے حضرت شیخ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ یہ ہٹے تو میں ملتظم کے ساتھ چمٹ جاؤں حضرت شیخ کہتے ہیں پھر اس جٹ اور ذمہ نے دعا مانگنی شروع کی دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے مولا میں بہت بڑا ذمہ دار یا اللہ میں پاکستان کا بہت بڑا ذمہ دار ہوں میری بڑی زمینیں ہیں میری بڑی حویلی ہے ہم رئیس لوگ ہیں یا اللہ اگر کوئی بندہ میرے ویڑے جائے یا اللہ میں چودھری ہوں کہ کوئی بندہ میرے ویڑے چ آ جائے اور میرے ویڑے چ کے کسی چیز دا میرے کو سوال کرے میرے اللہ میں اس کو جواب کدی نہیں دیتا تے مولا تو تے تر سارے بڑا سخی ہویا تے میں تیرے ویڑے تو بھی بن خالی واپس ہو نہ کر حضرت شیخ کہتے ہیں میں نے اس کی دعا سنی تو جب وہ ہٹانا تو میں ملتظم کے ساتھ چمٹ گیا میں نے کہا یا اللہ میری بھی یہی دعا جہی ہے جٹ دی دعا اپنے گھر سے خالی واپس ہو نہ بھیج بلا لیا اگر اپنے سین میں اپنے گھر میں اگر بلا لیا اجازت دے دیے تو اب خالی واپس نہ کر ملتزم کے ساتھ چمٹ کے سینہ رگڑ کے رخسار اس کے ساتھ مل کے بازو اس کے ساتھ مل کے بندہ جو دعا مانگتا ہے اس دعا کو رب رد نہیں کرتا اس نظریے سے بندہ دعا مانگتا ہے کہ جس کے گھر کے قریب کھڑا ہوں جس کے گھر کی یہ دیوار ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن میں اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوں وہ عالم الغیب ہے میرے سینے کے راز جانتا ہے میری حاضری کو جانتا ہے میرے چمٹنے کو جانتا ہے میرے دعا کرنے کو جانتا ہے اس طرح کعبے کی دیوار سے چمٹنا عبادت ہے اگر کسی بندے نے قبر کی دیوار کے ساتھ قبر کی کسی جالی کے ساتھ قبر کی کسی چوکھٹ کے ساتھ اپنے سینے کو چمٹایا اپنے ہاتھ اس پر رکھے اپنا سر اس پہ ٹکایا اس نظریے کے ساتھ کہ یہ قبر والا میرے اس چمٹنے کو دیکھ رہا ہے تو یہ چمٹنا اس بزرگ کی کیا بن جائے گی شرک کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے کہ بندہ شرک کر کے باہر نکلے تو اس کے سر پہ دو سینگ اگ گئے اور بندے کو پتا چلے کہ وہ مشرق آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں ایسی سجدہ نہیں کر دے جی ہم تو بزرگوں کی قبروں پہ سجدہ نہیں کرتے ہیں سجدہ تو تب بنتا ہے جب سبحان ربی اللہ کہا جائے دراصل ان بیچارے جاہلوں کو مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے کہ سجدہ تو تب بنتا ہے جب بندہ وضو کرے پھر اللہ اکبر کہے پھر بندہ سجدہ کرے پھر اس میں سبحان ربی آلہ کہے سجدے میں سبحان ربی ال کہنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے اگر کسی بندے نے نماز میں سجدہ کیا سبحان ربی اللہ نہیں کہا جاؤ مولویوں سے پوچھو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی سبحان ربی اللہ بندہ نہیں کہتا سجدے میں سر رکھتا ہے اٹھا لیتا ہے پوچھو علماء سے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی ہو گئی نماز سید صاحب بھی لازم سید صاحب بھی لازم کوئی نہیں اس لیے کہ سجدہ سبحان ربی ال کے پڑھنے کا نام نہیں ہے سجدہ پیشانی کو زمین پہ ٹکانے کا نام ہے پیشانی زمین پہ ٹکا دینا اس کو سجدہ کہتی ہیں سبحان ربی اللہ بندہ پڑھے یا نہ پڑھے آپ کہتی ہیں ہم سبحان ربی اللہ نہیں پڑھتے یہ شرک کیسے ہو گیا ہم اس کو چونتے نہیں ہیں یہ شرک کیسے ہو گیا ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں یہ شرک کیسے ہو گیا ہم جالیوں سے چمٹتے نہیں ہیں یہ شرک کیسے ہو گیا میں کہتا ہوں کوئی بندہ بزرگ کی قبر کا سجدہ نہیں کرتا میری یہ بات توجہ سے سنیے گا اگر آپ نے عبادت کی تعریف سن لی ہے سمجھ لی ہے نہیں سنی تو کیسٹیں لیجئے اسے پھر دوبارہ سنیے ان کیسٹوں پر اگر کسی شخص نے بزرگ کی قبر کا سجدہ نہیں کیا بوسا نہیں دیا ساتھ جالی کے ساتھ اپنا سینہ نہیں لگایا ہاتھ اس نے قبر کو نہیں لگایا پکارا اس نے نہیں ہے سجدہ اس نے نہیں کیا ہے. لیکن وہ بندہ جب گھر سے نکلا ہے بزرگ کی قبر کی طرف اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگ کو میرے آنے کا علم ہے یہ عقیدہ شرک ہے یہ نظریہ کس کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا کہ عالم الغیب کون ہے حالات کو جاننے والا کون ہے اگر اس نے کہا کہ قبر والے کو پتا ہے کہ فلاں بندہ آیا ہے فلاں بندہ یہاں پہنچا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں یہ سمجھنا بھی کیا ہو جائے گا شرک ہوں. ہم جب آپ کو قرآن کی ایتیں دکھاتے ہیں پھر یہ بات بالکل نکھر کے انشاءاللہ سامنے آ جائے گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں باتیں میں کھری کھری کرنے کا عادی ہوں جس استاد کا میں شاگرد ہوں اور جس باپ کا میں بیٹا ہوں دونوں نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ بزدلی دلی کا مظاہرہ کرو بات کو چھپا کے کرو کل تمہاری تردید ہو جائے گی مجھے اس کی کوئی خفت نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ کا قرآن موجود ہے انشاءاللہ اللہ میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں ہاتھ پھر کھڑے کر کے کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی بدیالوی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا ہے کہ ایک لاکھ سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا عمل پیش کرو جس نے نبی پاک کی قبر پہ آ کے کہا ہو کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو یا اس نے دعا مانگتے ہوئے کہا ہو یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے میری دعا قبول کر ایک صحابی کا عمل پیش کرو میں پھر ہاتھ کھڑے کرتا ہوں مر نہیں گئے مولوی سرگو دے کے ایک صحابی کا عمل کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے نبی پاک کی قبر پہ جا کے کہا ہو یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں آپ میرے لیے دعا کریں یا اس نے دعا مانگتے ہوئے کہا ہو یا اللہ میری دعا نبی پاک کے واسطے سے قبول کر کوئی ثابت نہیں کر سکتا آج ایک اور بات کہتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں خدا کی قسم نہ کوئی چیلنج کا نظریہ ہے نہ کوئی تحدی ہے اس میں تحدی بھی کوئی نہیں چیلنج کا نظریہ بھی خدا گواہ کوئی نہیں صرف ان پڑھ اور سادہ لو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں ہاتھ کھڑے کر کے ایک لاکھ سے زائد صحابہ ایک صدی تک نبی پاک کی وفات کے بعد زندہ رہے ہیں حضرت آشا کے حجرے میں نہ پاک کی قبر منور ہے نہ یہ لوہے کی جالیاں ہیں نہ نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار ہے ہر بندہ حضرت آشا سے اجازت لے کر قبر منور پہ آ سکتا ہے حضرت آشا کا دروازہ کھولو سامنے قبر نبی موجود ہے نہ نور الدین زنگی کی سیشہ پلائی دیوار ہے نہ کوئی جالیاں ہیں نہ کوئی ممانعت ہے نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی شرتے کھڑی ہیں وہاں ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے ہیں اور نبی پاک کی وفات کے بعد ایک صدی تک صحابہ اس دنیا میں زندہ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں ایک صحابی کا عمل پیش کرو نبی پاک کا سجدہ قبر کا کرنا بڑی دور کی بات ہے کسی صحابی نے نبی پاک کی قبر کو ہاتھ لگایا ہو پیش کرو اس طرح ہاتھ لگایا ہو قبر کو وہاں سے مٹی اٹھائی ہو کسی صحابی نے کوئی ٹہنی پھینکی ہو کسی صحابی نے کوئی پھول لالا ہو کسی صحابی نے دیا رکھا ہو کوئی صحابی مجاور بنا ہو کسی صحابی نے عرس لگایا ہو کسی صحابی نے میلہ لگایا ہو کسی صحابی نے قوالی کروائی ہو کسی صحابی نے پختہ ایٹ رکھی ہو کسی صحابی نے وہاں پتھر رکھا ہو کسی صحابی نے وہاں تختی لگائی ہو کسی صحابی نے وہاں تعمیر کی ہو کسی صحابی نے وہاں بوسہ دیا ہو کسی صحابی نے اس کا سجدہ کیا ہو کسی صحابی نے اس کو ہاتھ لگایا ہو کوئی صحابی وہاں سے مٹی اٹھا کے لایا ہو خدا کی قسم کوئی بندہ دنیا کا ایک صحابی کامل بھی پیش نہیں کر سکتا میں پھر ہاتھ کھڑے کر کے کہ ایک صحابی کامل آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں یہ سب ہمارے یہاں کرتوت ہیں یہ جو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو بابا فرید کی قبر پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حضرت سلطان باہو کی قبر پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہاولک ملتانی کی قبر پہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں زیادہ پتہ چل گیا کہ علی حجویری کا ارس لگے تو سائیکلوں پہ جانا ہے ارس پر صحابہ کو پتہ نہیں لگا تھا وہ بھی تو مکے سے گھوڑوں پہ چڑھ کے کبھی مدینے آئے نبی پاک کی قبر پہ کوئی ارس لگا کوئی میلہ لگا ہو صحابہ کا مجمع آیا ہو گھوڑوں اونٹوں پہ سوار ہو کے آئے ہوں کہ چلو آج ہمارے نبی کی برسی ہے یا بارہ ربی الابل کا دن ہے یا یوم ولادت ہے یا یوم وفات ہے چلو بھائی گھوڑے اونٹ اکٹھے کرو جانا ہے سب نے کئیوں نے پیدل جانا ہے اور ایک عمل تو کسی صحابی کا پیش کرو کسی صحابی کا کوئی عمل پیش نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا کہ ہمارے نبی نے قبر پرستی نہیں خدا پرستی سکھائی ہے قبروں پہ نہیں جھکایا بیت المقدس میں ہزاروں نبیوں کی قبریں ہیں حضرت ابراہیم کی قبر ہے حضرت اسماعیل کی قبر ہے حضرت زکری کی قبر ہے حضرت یاہیا کی قبر ہے بیت المقدس میں ہزاروں نبیوں کی قبریں ہیں کوئی ایک صحابی دیا ہو بیت المقدس کہ چلو حضرت ابراہیم کی قبر دیکھ کے آتے ہیں وہاں جا کے دعا مانگیں گے تو اللہ زیادہ دعا قبول ہو کرے گا یہ تمہیں پٹی پڑھائی شیطان نے کہ بزرگوں کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے کسی ایک صحابی نے بیت المقدس کا سفر کیا ہو کہ حضرت ابراہیم کی قبر پہ جا رہا ہوں حضرت اسماعیل کی قبر پہ جا رہا ہوں حضرت زکریہ کی قبر پہ جا رہا ہوں یا نبی پاک نے بیت المقدس کا سفر کیا ہو کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں وہاں میں اے ان کے لیے دعا کروں گا یا وہاں اپنے لیے دعا کروں گا نبی پاک کا عمل ہو یا کسی صحابی کا عمل ہو آپ نہیں پیش کر سکتے نہیں پیش کر سکتے لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہ جانا کہ میں قبروں پہ جانے سے منع کر رہا ہوں نہیں میں کون ہوں منع کرنے والا قبروں پہ جانا تو میرے نبی کی سنت ہے میرے نبی کی سنت ہے آپ جنت البکی میں جایا کرتے تھے مسلمانوں کے قبرستان میں جایا کرتے تھے لیکن قبروں پہ جانا میرے نبی کی سنت ہے جانا چاہیے اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ صبح جائیں شام جائیں دن میں جائیں رات میں جائیں جمعے کے دن جائیں ہفتے کے دن جائیں روزانہ جائیں ہفتے میں ایک دن جائیں آپ کو اجازت ہے سنت سمجھ کے جاؤ گے تو اللہ ثواب دے گا نیکیاں دے گا اللہ اجر دے گا کہ میرے نبی کی سنت ہے لیکن قبرستان جانے کی غرض و غائب شریعت نے کیا بتائی ہے پڑو نا حدیث قبرستان جانے کا جو حکم دیا اس کی وجہ کیا بتائی ان سے مانگنے کے لیے جاؤ ان سے کچھ لینے کے لیے جاؤ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم تو نہی تو کم منزیارتل کبورے فضورا اے میرے یارو اسلام نیا نیا آیا تھا دین نیا نیا آیا تھا توحید تمہارے دلوں میں نئی نئی آئی تھی میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا کوئی مسلمان قبرستان نہ جایا کرے کیوں منع کیا تھا ابھی انہیں توحید کی صحیح سمجھ نہیں آئی تھی اور شرک ہمیشہ پھیلتا ہے قبروں سے شرک پھیلتا ہے بزرگوں کی قبروں سے نبی پاک نے منع کر دیا تو نہائی تو کم ان میں نے قبروں کی زیارت کرنے سے دیکھنے سے تمہیں منع کر دیا تھا اس لیے کہ توحید تمہارے دل کے اندر ابھی مضبوط راسک پکی پختہ مضبوط نہیں ہوئی تھی اب تمہارے دلوں میں توحید آگئی تم پکے مواحد بن گئے تمہیں حقیقت کی سمجھ آ گئی اب قبروں کی زیارت ہو کیا کرو اب قبرستان جایا کرو اب قبروں کی زیارت کیا کرو فن نہ تاہدو فی دنیا و تزکر اس لیے کہ قبرستان بندہ جائے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے قبرستان جانے کا مقصد کیا تھا کس کو یاد کرو اور دنیا سے کیا پیدا ہو بے رغبتی اور وہاں مومنوں کے لیے کیا مانگو یہ تو مقصد تھا قبرستان جانے کا خدا لگتی بات کہیے میں ضد کی وجہ سے نہیں کہتا جو بندہ حضرت علی ہجویری کی قبر پہ جاتا ہے اس کا یہی نظریہ ہوتا ہے دنیا سے بےرگتی پیدا ہوتی ہے یا وہ رنگ برنگے کمکمے فانوس سونے کے دروازے سنگے مرمر کا فرش ریشمی گلاف دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے گھر میں یہ ہو فانوس ہونا چاہیے ہی پیدا ہوتی ہے سونے کا دروازہ دیکھ کر وہاں آخرت یاد آتی ہے جو لوگ بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان سے دعا کرواتے ہیں قبرستان ضرور جائیے لیکن اس طریقے سے جائیے جس طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے ہیں کسی صحابی نے نبی پاک کی قبر کو سجدہ نہیں کیا ہاتھ نہیں لگایا بوسا نہیں دیا مٹی نہیں اٹھائی مٹی کو خا کے شفا نہیں سمجھا جا حدیث کی کسی کتاب میں کسی کے پاس ثبوت ہے تو پیش کرے انہیں پتا تھا کہ نبی پاک امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری مرض میں جس سے آپ اٹھ نہیں سکے آخری بیماری میں جس سے آپ صحت یاب نہیں ہو سکے اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا اس بیماری میں جب آپ حضرت عائشہ کی جھولی میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں اور رشیاں آپ پہ تاری ہو رہی ہیں نبی پاک نے فرمایا تھا لان اللہ الیہود و سارا کاتل اللہ الیہود و سارا لانت اللہ ال و سارا بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المن اس کی راویہ نبی پاک نے فرمایا لان اللہ, اللہ کی کیا ہو بولو کون کہہ رہا ہے رحمت للعالمین پیغمبر کون کہہ رہا ہے مجسم رحمت پیغمبر کون کہہ رہا ہے جس نے کبھی اپنے دشمن کو بھی بدوا نہیں دی جس نے دشمنوں پہ پیار کی شبنم ہمیشہ چھڑکی ہے جس نے آج اس کی زبان پہ لانت کے لفظ لان اللہ یہودا ون اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اللہ کی لانت ہو عیسائیوں پر یا رسول اللہ آپ نے تو ساری زندگی کسی پہ لانت نہیں کی بد دعا نہیں کی آج بیماری کے عالم میں یہودیوں پر عیسائیوں پر لانت کی بد دعا کر رہے ہو وجہ کیا ہے قصور کیا ہے یہودیوں کی غلطی کیا ہے ان کا گناہ کیا ہے نبی پاک نے فرمایا اتخذو انہوں نے بنا لیا کبورا اس کا میں نہ تصویر کر چ قبور جمع قبور جمع قبر کی قبور جمع قبر کی نبی پاک کی حدیث سنو اتخذو قبور ان قبر قبروں کو مولا پیرا دیا قبر مولا ولی کی قبر مولا شاہ جمال دی قبر وہ جنہوں نے ساری زندگی کپڑے نہیں پہنے وہ جنہیں ہوش نہیں ہوتا تھا وہ جنہیں نماز پڑھنے کا ہوش نہیں ہوتا تھا ان کی قبریں نبی پاک نے فرمایا ات قبور کبورہ امبرا قبور بولو بولو کن کی قبروں کو کن کی قبروں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ سجدے کی جگہ ان پر اللہ کی کیا ہو لانت یہ نبی پاک کہہ رہے ہیں ضمن ایک بات کہنا چاہتا ہوں الگ سمجھاؤں گا تو سمجھ نہیں آئے گی اب بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی لوگ کہتے ہیں وہ نبی پاک کے زمانے کے جو مشرق لوگ تھے جی وہ بتوں کے پجاری تھے وہ بت پوجتے تھے وہ اس لیے مشرک تھے بت سنتے نہیں بت دیکھتے نہیں اور ہم تو بزرگوں کی قبروں کو پوجنے والے ہیں اور یہ دیکھو جی بندیالوی صاحب کی زیادتی دیکھو بتوں والی آتے ہم پہ فٹ کرتے ہیں بتوں والی آئے ہم پہ فٹ کرتے ہیں وہ بتوں کے پجاری تھے ہم قبروں کے پجاری ہیں نبی پاک نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر لانت ہو اس لیے کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں بولو اس لیے کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں کہا نبی پاک نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لانت ہو اس لیے کہ اتخذو قبور بیا اتخذو کبوریا معلوم ہوتا ہے نبی پاک کے زمانے کے جو مشرق تھے وہ بھی قبروں کی پوجا پاٹ قبریں پوجتے تھے نبیوں کی قبریں پوجتے تھے نبیوں کی قبروں پہ وہ سجدے کیا کرتے تھے نبی پاک نے فرمایا اللہ ان منکانا قبل کم یتو نا کبوریم مساجدہ انہا کم منزالک اللہ اکبر بیماری کا عالم ہے غشی تاری ہے آخری وقت ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اللہ حرف تنبیہ اللہ حرف تنبیہ اردو میں کہتے ہیں خبردار خبردار عربی میں کہتے ہیں اللہ سنو من کان قبلکم جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے جن پر اللہ کی عذاب آئے یت قبور امبیا ہم وہ سال ہی ہم مساجدہ وہ بناتے تھے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ سال ہی نبیوں کی اور صالحین نیک بندے ولی اللہ بزرگان دین نبی پاک نے فرمایا وہ بناتے تھے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ سال ہی ہم اور نیک بندوں کی قبروں کو مساجدہ سجدے کی جگہ پھر کہا اللہ سنو خبردار انی میں تمہارا پیغمبر انہا کم من ذالک میری امت کے لوگوں میں تمہیں اس کام سے منع کر کے جا رہا ہوں میری امت کے لوگوں میں تمہیں اس کام سے منع کر کے جا رہا ہوں جو کام پہلی قوموں نے کیا نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ولیوں کی قبروں کو سجدہ گا بنایا تم یہ کام نہ کرنا پھر نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں اللہم اے اللہ لا تجال قبری وسنا لاتا قبری و میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا یا رسول اللہ قبر بت بنتی ہے بت پتھر کے بنتے ہیں بت پتھر کے تلاشے جاتے ہیں اور قبر بت بن جایا کرتی ہے نبی پاک نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ قبر کب بت بنتی ہے نبی پاک نے فرمایا یو بد جب قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے تو قبر کیا بن جاتی ہے بت بن جاتی ہے اللہم لا تجال قبری وسنا او اللہ میری قبر اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کو پوجا جائے پھر امت کی طرف خطاب کیا اور فرمایا لا لاتالو قبری عیدا لا تجالو قبری عیدا او میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلا گاہ نہ بنانا یہ بخاری کی روایتیں ہیں یہ مسلم کی روایتیں ہیں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں ایک ایک روایت کا ذمہ دار ہوں اس کے سند پہ کوئی جرا نہیں یہ بالکل مستند مرفوظ سری صحیح حدیثیں ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں نبی پاک نے فرمایا لا تجالو قبری عیدا میری قبر کو میلا گاہ نہ بنانا میری قبر کو عید نہ بنانا میری قبر کو میلا گاہ نہ بنانا حضرت آشا کہتی ہیں یہ ساری دعائیں میں نے نبی پاک کی سنی ہے. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر یہ نبی پاک کی دعائیں میرے ذہن میں چکر نہ کھا رہی ہوتی تو کو میلا گاہ نہ بنانا حضرت آشا کہتی ہیں یہ ساری دعائیں میں نے نبی پاک کی سنی مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر یہ نبی پاک کی دعائیں میرے ذہن میں چکر نہ کھا رہی ہوتی تو میں نبی پاک کو ایک چٹیل میدان میں دفن کروا دیتی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے نبی کی قبر کی زیارت کرتے ہیں لیکن جب میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ نبی پاک بار بار کہتے تھے میرے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹھ سے بچانا میرے اللہ میری قبر کو سجدوں سے بچانا میرے اللہ میری قبر کو میلا گاہنا بنانا یہ نبی پاک نے دعائیں کی اور اللہ نے اپنے نبی کی قبر کو سجدوں سے بچا یہ جالیوں کے باہر جو یخ مارتا ہے مارتا رہے یہ قبر نہیں ہے یہ جالیوں کا نام قبر نہیں ہے اندر قبر ہے پھر حضرت آشا کا اجرا ہے پھر نور الدین زنگی کی سی سا پلائی دیوار ہے چوتھی جگہ پہ جالیاں جہاں کھڑے ہو کے یخ مارتے رہتے ہو کہ روزے دی جالی چوم لینڈ دے وہ قبر نہیں ہے اس کا نام قبر نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی قبر کو شرک سے کیا کر لیا بچا لیا محفوظ کر لیا ایک صحابی نبی پاک کی خدمت میں آتا ہے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں علاقے میں گیا تھا میں نے دیکھا وہاں کا جو سردار ہے لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں آپ سے بڑا سردار کون ہے آپ سے بڑا آلہ کون ہے آپ سے افضل کون ہے آپ سے بالا قدر کون ہے آپ سے بالا تر کون ہے آپ تو امام المبیا ہیں آپ تو سید المبیا ہیں آپ تو سید الاولین آخرین ہیں اگر وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کر لیا کریں ہم آپ کے سامنے جھک نہ جایا کریں جس طرح بادشاہوں کے درباروں میں لوگ جھک کے داخل ہوتے ہیں کیا ہم آپ کے سامنے جھکا نہ کریں نبی پاک نے صحابی کی یہ بات سنی اور فرمایا اے میرے یار اے میرے ساتھی بھلا یہ تو بتا اگر تو میری وفات کے بعد میری قبر کے قریب سے گزرے میری قبر کا سجدہ کرے گا اگر تو میری وفات کے بعد میری قبر کے قریب سے گزرے میری قبر کا سجدہ کرے گا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قبر کا سجدہ تو نہیں کروں گا قبر کا سجدہ تو نہیں کروں گا کہنا وہ یہ چاہتا تھا کہ قبر کا سیدا عبادت کا سیدا ہوتا ہے آ, آج جو آپ کے سامنے جھکوں گا یہ تعظیم کا سیدا ہوگا یہ عظمت کا سیدا ہوگا یہ عزت کا سیدا ہوگا یہ احترام کا سیدا ہوگا یہ عبادت کا سیدا نہیں ہوگا اس میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ مشکل کش آئیں حاجت رواہ ہیں عالم الغیب ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں یہ کوئی عقیدہ میرے ذہن میں نہیں ہوگا صرف عزت کے لیے احترام کے لیے عزمت کے لیے تازیم کے لیے جھک جاؤں گا تعظیم کا سجدہ میں آپ کا نہ کر لوں ہم سارے آپ کا سجدہ نہ کر لیں نبی پاک نے فرمایا نانا نانا میرے یارو اگر اللہ کے سوا میری شریعت میں کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے یہ کہتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کرے سوال میرا آپ سے یہ ہے بیوی نے جو خامند کا سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا تھا کہ عظمت کا بولتے کیوں نہیں تو آدھے واسطے میں نہ ہوئے بولو تو صحیح نا یہ بیوی بی نے جو خامد کا سجدہ کرنا ہے یہ عبادت کا ہے عظمت کا ہے تعظیم کا ہے احترام کا ہے عزت کا ہے معلوم ہوتا ہے ہماری شریعت میں عبادت کا سجدہ شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ حرام ہے اس لیے کہ سجدے کے لائق ہماری شریعت میں کون ہے آدم علیہ السلام کا سجدہ فرشتوں نے کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا حضرت یوسف کا سجدہ کیا یوسف کے بھائیوں نے وہ سجدہ کون سا تھا تعظیم کا پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا ہماری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ ختم سجدہ ہوگا تو کس کا یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں اور جی سیدا تو جائز ہے تعظیم کا سیدا جائز ہے ہم اگر کسی بزرگ کا سیدا کرتے ہیں اس میں حرت کیا ہے یہ زیادتی کرتے ہیں جی 18 بلاک والے یوسف کا سیدا یوسف کے بھائیوں نے نہیں کیا یہ دلیل لاتے ہیں وہ لوگ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ دلیل دینا کہ یوسف کو سعیدہ یوسف کے بھائیوں نے کیا تھا یہ دلیل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں ہمارے پاس اپنی شریعت کا تو کوئی ثبوت نہیں شریعت محمدیہ کا تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں البتہ ہم تمہیں شریعت یوسفیہ کا ثبوت دیتے ہیں امت ہو محمد الرسول اللہ کی اور ثبوت لاتے ہو حضرت یوسف سے سید اتا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے اس میں جب انہوں نے کہا کہ سجدے کے لائق اللہ ہے اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں دہلی میں تقریر ہو رہی ہے مجمع عام ہے حسن نظامی صاحب ایک بہت بڑے ادیب ہوئے وہ کھڑے ہو گئے تقریر میں عقیدہ ان کا دوسرا تھا کھڑے ہو کے کہتے ہیں شاہ جی اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز نہیں آپ کہہ رہے ہیں شاہ جی نے فرمایا بالکل جائز نہیں حسن نظامی نے کہا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا سعیدہ نہیں کیا سناٹا مجمع پہ چھا گیا اور شاہ جی نے بڑے اطمینان سے کہا حسن نظامی بی جا یوسف دے براما اگے کڑے چنگے کام کیتے ہیں جو اے چنگا کام کی اگر یوسف کے بھائیوں سے دلیل لانی نہ ہے تو پھر اپنے چھوٹے بھائی کو پہلے کنویں میں ڈالو پورا عمل کرو نا تعظیم کا سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے تعظیم کا سیدا تعظیم کو اور عبادت کے سجدے میں فرق کیا ہے جب بندہ سجدہ کرے گا اس عقیدے سے کہ جس کو سجدہ کر رہا ہوں یہ عالم الغیب ہے حاضر ناظر ہے مشکل کشاہ ہے نفع نقصان کا مالک ہے اس عقیدے سے سجدہ کرے گا تو یہ سجدہ کیا بن جائے گا عبادت کا یہ سیدہ کیا بن جائے گا عبادت کا یہ ہو جائے گا شرک غیر اللہ کے لیے یہ شرک ہو جائے گا اگر بندہ سجدہ کرتا ہے اپنے باپ کا سجدہ کرتا ہے اپنی ماں کا سیدا کرتا ہے اپنے پیر کا سیدا کرتا ہے اپنے استاد کا انہیں عالم ہے وہ نہیں سمجھتا انہیں حاضر ناظر نہیں سمجھتا انہیں نفے نقصان کا مالک نہیں سمجھتا انہیں, ن... انہیں مشکل کشاہ نہیں سمجھتا صرف تعظیم کے لیے احترام کے لیے ادب کے لیے سجدہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تعظیمی سجدہ یہ شرک تو نہیں بنے گا یہ حرام ہوگا تعظیمی سجدہ غیر اللہ کے لیے ہماری شریعت میں حرام ہے اور عبادت کا سجدہ غیر اللہ کے لیے ہماری شریعت میں کیا ہے شرک سجدے کے لائق ہیں تو صرف کون ہے اللہ الازاماتی مرج السالح بنو الا قبری مسجدہ نبی پاک نے فرمایا وہ تم سے پہلے لوگ جو گزر گئے ازاماتا ہوں تھی ترکڑے ہو جاؤ تو میں نے کیتے کرو تھوڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑے ماں نے کیتے کرو ایزا ماتا جب مر جایا کرتا تھا فیہم ان کے اندر الرجل رجولس الرجل ارجول ار کون مر جاتا تھا بولو بولو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ بتوں کو پوچھتے تھے یہ میں حدیث سنا رہا ہوں نبی پاک کی اذا ماتا فیہم الرجل رجولسالح جب مر جاتا تھا ان کے اندر کوئی نیک بندہ بنو وہ بنا لیا کرتے تھے اللہ قبر ہی شاباش وہ بنا لیا کرتے تھے اللہ قبر ہی اس کی قبر پر مساجدہ قبر کے قریب مسجد بناتے تھے دیکھو ذرا اپنے درباروں کو قبر کے اوپر مسجد بناتے تھے بنو علا قبر ہی مسجدہ بزرگ کی قبر کے قریب مسجد بنا لیا کرتے تھے وہ سورفیتی کا سور اور اس مسجد کے اندر اس بزرگ کی تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے اس بزرگ کی تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے الاقم شرار الخل کے اند اللہ اللہ کی تمام مخلوق میں سے یہ بندے سب سے زیادہ بتر ہیں جو بزرگوں کی قبروں پہ کیا بناتے ہیں مسجد اس میں کیا لٹکاتے ہیں کبھی نہیں دیکھا آپ نے کہیں ہمارے دوستوں کے گھروں میں بڑے بڑے کلنڈر بڑے بڑے اشتہار اور اس پر جناب تصویریں ایک کون ایک کاوالی سرکار ہے ایک تصویر بنائی ہے اس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تصویر لے کر سامنے بیڑا ہے ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے تاثر دیا جا رہا ہے یہ پیرانے پیر ہیں جس نے مائی کا بیڑا بزرگ کی ہے بیٹھک میں لٹکائی ہے اس پر ہار ڈالتے ہیں اس پر ہار ڈالتے ہیں اس, اس نظریے سے تصویر لگائی ہے کہ تصویر لگانے سے گھر میں برکت ہوتی ہے سورتی سور پھر وہ اس بزرگ کی تصویریں لٹکا لیا کرتے تھے اس بزرگ کی تصویریں لٹکاتے تھے تاکہ وہ بزرگ راضی ہو جائیں یہ سب سے بدترین مخلوق ہے کہنا یہ چاہتا ہوں بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت ہے سجدہ سب سے افضل عبادت ہے سجدہ سب سے اونچی عبادت ہے سجدا کہتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اس حالت میں بندہ ہو جاتا ہے اس نے اللہ کے قدموں پہ اپنا سر رکھا اس سے بڑی آرزی کوئی نہیں اس سے بڑی ذلت اپنے آپ کو کم تر سمجھنا اس سے بڑا کوئی نہیں سر رکھ دیا اللہ تعالی نے پیشانی کو پکڑ کے بندے کو اٹھایا اور بندہ دوبارہ پاؤں میں گر گیا کہ نہیں مولا ہم تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور یہ حق ہے تو صرف کس کا ہے ایک جگہ دیکھی صفحہ نمبر تین سو بیالیس مٹی والی صورت پارہ ہے انیسواں صفحہ نمبر تین سو بیالیس آیت نمبر بیس صفحے کی پہلی آیت مل گیا جی سفر نمبر تین سو بیالیس سورت نمل آیت نمبر بیس بتفک دت کس کا ذکر ہو رہا ہے پیغمبر ہے حضرت سلیمان پیغمبر بھی ہے وقت کا بادشاہ بھی حکمران بھی انسانوں پہ حکومت کرتا ہے جن اس کے ہیں گھوڑوں پہ حکومت ہے پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہے ہوا مسخر ہے ہوا حکم کے تابے جب چاہتا ہے اپنا تخت ہوا میں اڑا لے جاتا ہے ایک میل ایک مہینے کی مسافت صبح کو اور ایک مہینے کی مسافت شام کو طے کرتا ہے شام سے اڑتا ہے شام ملک شام اور رات کے وقت اپنا تخت کابل میں آ کے اتارتا ہے اور تخت بھی معمولی نہیں جس پر چار ہزار کرسیاں بچھائی جاتی ہیں اقتدار اوپر چھت بھی کوئی نہیں سائبان کوئی نہیں سورج سے تپش کے لیے اس سے بچنے کے لیے پرندے تابے تابے پرندوں کو حکم دیتا ہے میرے تخت کے اوپر اڑنا شروع کرو پرندے پر سے پر جوڑ اڑ کے اڑتے ہیں سائبان تن جاتا ہے پرندوں کے پروں کے سائے کے نیچے کیا منظر ہوتا ہوگا پرندوں کے پروں کے سائے کے نیچے چار ہزار کرسیاں بچھائی ہوئی ہوا میں اڑتا ہے جن تابے انسانوں پہ حکومت ہے گھوڑوں پہ حکومت ہے پرندوں کی بولیاں جانتا ہے چیمٹی کی زبان سمجھتا ہے کمال ہے کہ کوئی نہ بڑا کمال والا پیغمبر بڑی خوبیوں والا پیغمبر بڑی عظمتوں والا پیغمبر اللہ نے اس پیغمبر کا ایک ذکر کیا پڑی ہے ذرا بتفک دت تیر لگائی پرندوں کی گنتی کی پرندوں کی ہر ایک کی حاضری لگاتے ہیں فلاں ہیں فلاں جیسے کلاس میں حاضری لگتی ہے بچے کہتے ہیں لبیک فلاں فلاں گھوڑوں کی جنوں کی انسانوں کی پرندوں کی باری آئی تفقت تیر حاضری لگائی پرندوں کی گنتی کی پرندوں کی ہے توجہ ہے توجہ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو گنتیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو حاضری لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی حاضری لگائی پرندوں کی فکا بس کہنے لگے حضرت سلیمان کہنے لگے مالیا آج مجھے کیا ہو گیا مالیا مجھے کیا ہو گیا لا ارل ہد آج مجھے حدد نظر نہیں آتا آج مجھے حدد نظر ہو ساریاں گلان یار تو انہیں سمجھانیاں پہنچ یہ کہتا ہے میں گھر سے چلتا ہوں تو میرے پیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرید آ یہ کہتا ہے قبروں پہ جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کون آیا ہے یہ کہتا ہے وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور زندہ پیغمبر جاگ رہا ہے اور کہتا ہے لا ہو الحدود آج مجھے حدد نظر ہو آج مجھے حدد نظر ہو نہیں آ رہا ام کانا یا حدد ہو گیا ہے ان چیزوں میں سے من الغائبین جو پہلے ہی مجھ سے حالمی اگر کوئی نہ سمجھے اپنے دماغ کا علاج کرو پیغمبر کہتا ہے کہ کچھ چیزیں پہلے بھی مجھ سے کیا ہیں غائب ہیں میں ان کو نہیں جانتا وہ مجھے نظر نہیں آتی خد بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا جو پہلے مجھ سے غائب ہیں آ لینے دو لا وز بن شدیدہ شدیدا میں اس کو سزا دوں گا سزا سخت او لا ازب یا سرے سے اس کو آج ذبا کر دیں گے بغیر اجازت لیے اور بغیر چھٹی اور رخصت کی اطلاع دیے گیا کیوں اس نے ڈیوٹی پوری سر انجام کیوں نہیں دی ہمارا ملازم نہیں ہے وہ میں اس کو ضبع کر دوں گا اولیات ینی یا وہ لے آئے گا میرے پاس بسلطان مبین کوئی دلیل کھلی کوئی بتائے گا نا میں بیمار ہوں یا میری ماں بیمار تھی دفتر سے جو بندہ غیر حاضر ہو تو پھر بتائے نا بھائی غیر حاضر کیوں ہے اولیات ینی یا وہ لے آئے گا میرے پاس کہ مبین کوئی دلیل کھلی کوئی حجت کھلی کوئی دلیل کھلی لے آئے گا آ لینے دو آج اس کو دربار برخاست ہو گیا لوگ باہر نکل گئے حد بھی تشریف لے آئے قرآن کہتا ہے کا سر بن تھوڑی دیر گزری تھوڑی سی دیر گزری حدد آ گیا لوگوں نے بڑا کہا بابا آج تیری خیر نہیں حضرت آج بڑے غصے میں وہ کہتے ہیں میں زبا کر دوں گا وہ کہتے ہیں آج میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے حدد نے کہا یار جا تو لینے دو مجھے بات تو کر لینے دو آ گیا کہاں گئے بغیر اجازت لیے گئے کہاں تھے تم اب بولا حدد حدد کے کال کو اللہ نے قرآن بنا دی تقریر حدد کی دربار سلیمان کا اللہ کو اتنی بات پسند آئی اللہ نے حدد کی تقریر کو قرآن بنا دی فکالا حدد کہنے لگا حدد کہنے لگا حضرت جی ناراض نہ ہو ذرا حوصلہ کریں میری بات سن لیں احت تو تو میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں بیمالم تو ہت بھی جس خبر کا آپ کو پتا کوئی نہیں کون کہہ رہا ہے بڑا وہابی سی بھائی تو بہت ہو بہت, ہو بہت ہو. کو کہتا ہے تین اس گال کا پتا کوئی نہیں, کوئی نہیں. جس گال کا میں نے پتا لگ آہت تو نوٹ کیجئے اس لفظ کو اور گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے آہد تو میں خبر لے کے آیا ہوں بما لم تو بھی جس بات کی آپ کو خبر کوئی نہیں وا جیتو کا وا تفسیریہ اب اس کی تفسیر کر رہا ہے کون سی خبر جیتوں کا میں لے آیا ہوں تیرے پاس من سبئن قوم سبا سے بے یقین ایک خبر یقینی بڑی حتمی خبر بڑی یقینی خبر قوم سبا جو یمن میں رہتی ہے وہاں سے میں خبر لے کے آیا ہوں کیا ہے کیا ہے خبر انی وجہ تو امراتن میں نے پایا ہے وہاں ایک زنانی کو پتہ نہیں پاکستان ہی نہ ہو میں نے دیکھا ہے وہاں ایک عورت کو تم لے کو ہم جو ان کی وزیر اعظم ہے میں نے دیکھا ہے وہاں ایک عورت کو تم لے کو ہم جو ان کی ملکہ ہے جو ان کی ملکہ ہے تخت پہ بیٹھی ہے ہے عورت وہ حکومت کر رہی ہے ان پر وہ اوتیت من کل شعین اور اس کو دنیا کی ہر چیز دی گئی منکلے شعین کا کیا میں نے اور کل کسے کہتے ہیں اوتیت اس کو دی گئی کل شی ہر چیز ہے توجہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے نا تبیا نل کل اس میں ہر چیز کا بیان ہے ہمارے دوست جو نبی پاک کو عالم مرغ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اب لوگوں کو بتاتے ہیں کول نہیں آیا پہ کلے شعین ہر ہر چیز ہم نے قرآن میں بیان کر دی تو نبی پاک قرآن کی عالم ہیں کہ کوئی نہ لوگ کہتے ہیں جی بالکل نبی پاک عالم ہیں جب نبی پاک قرآن کی عالم ہیں اور قرآن میں ہر چیز آ گئی تو پھر نبی پاک ہر چیز کے عالم ہوئے نا لوگ کہتے ہیں بالکل جی کیوں نہ ہوئے جی کل جو آ گیا کل اتنے بھی آ گیا جی اوتی من کلے شعین بلکیس کو ملکہ سبا کو اس زنانی اور عورت کو سبا کی ملکہ کو اوتیت من کل شعین اس کو ہر چیز ملی تھی اس کی داڑھی بھی تھی ہر چیز جو ہے اس کو سلیمان کا تخت بھی ملا اس کو نبوت بھی ملی اس کو رسالت بھی ملی اس کو موجے بھی ملے کل و شین سے یہ مراد نہیں ہوتا کل سے مراد ہوتی ہے اکثر چیزیں جس کی ضرورت ہو یہاں بھی وہ مبالغے میں احدت کہنا چاہتا ہے کہ دنیا جہان کی ساری چیزیں اللہ نے اس کو یہ رکھے اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی ساری دے دی آپ لاہور گئے بڑے پھرے لاہور آپ بڑے پھرے سورہ دن دو دن چار دن پانچ دن پھرتے رہے پھرتے رہے حدی مقابلے واپس جو آئے سے کسی نے پوچھا سناؤ بھائی لاہور گئے تو تھی کہ جی لاہور کا چپا چپا چھان مارے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ چار انگلی کوئی جگہ ایسی نہیں رہ گئی جہاں تیرا پاؤ نہ لگے مطلب ہوتا ہے اکثر جہاں کل کا لفظ آ جائے وہ اوتی اتمل کل سعین اس کو دی گئی ہر چیز ولہ عرشن عظیم اور اس کا ہے ایک تخت بڑا بڑا مرسا موتیوں سے مزین اس کا تخت بھی موجود ہے اب سنو حد کا درد پھر اپنے آپ کو دیکھو تمہارے دلوں میں ہو مواہدوں تمہارے دلوں میں حدت جتنا درد موجود ہے کہتا ہے بجت توہا وہ میں نے دیکھا اس عورت کو وہ اور میں نے دیکھا اس کی قوم کو یس جدون شم سے سجدہ کرتے ہیں سورج کا مندون اللہ اللہ کو اللہ کے علاوہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں سورج کو پکارتے ہیں سورج کو معبود بناتے ہیں وزن الحمدانو آ مالحم اور خوبصورت کر دیے زینا مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے آمال ان کے شرکیہ عمل کرتے شرک ہیں لگتے اچھے ہیں وہ عمل ان کو کیا لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں اسی بدرگاہ کی تعظیم کر رہے ہیں اے ادب ہے جی ادب ہے عشق مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے امال کو پسد ہوں پس روک دیا ان کو رستے سے شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے روک دیا فحملہ یا تدول پس وہ ہدایت پاتے نہیں ہے اب آگے سنو یہ کہہ کے حضرت سلیمان سے کہنا چاہتا ہے سلیمان پیغمبر تیاری کا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کرتے ہیں ان سے جہاد نہیں کرنا چاہیے سرک کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے وہ غیر اللہ کے پجاری ان کو روکنا چاہیے پھر کہتا ہے تقریر کرتا ہے اللہ یسدول کیوں وہ سجدہ نہ کریں اللہ کا سورج کا سجدہ کرتے ہیں اللہ کا سجدہ وہ کیوں نہ کریں اللہ دی یخرج الخبا وہ اللہ جو نکالتا ہے چھپی چیزیں پھر آسمانوں میں والارض اور کیا بات ہے سجدہ کہتا ہے اللہ کا کرنا چاہیے ساتھ دلیل بھی دیتا ہے اللہ کا سجدہ کیوں کرنا چاہیے اس لیے ستارے چھپے ہوئے پھر نکل آئے چاند چھپا ہوا پھر نکل آیا سورج چھپا ہوا پھر نکل آیا بارش بادلوں میں چھپی ہوئی پھر نکل آئی یو خ وہ نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی ول ارض اور چھپی ہوئی چیزیں زمین کی وہ دانا جو زمین میں بو کے آتا ہے اور اسے چھپا کے آتا ہے اس دانے کا سینہ چیر کے ایک دانے کو باہر نکال کے ساتھ سو دانوں میں بدل دیتا ہے زمین کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکالتا ہے آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکالتا ہے وہ یا لما تو فونا جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وہ ماتو لون اور جو تم ظاہر ہو حدد کی تقریر میں عبادت کی تعریف آگئی کہ کون نہیں آ عبادت کی تاریخ میں یہی دو سیکھتے ہیں کہ کوئی نہ ایک عالم الغیب ہونا ایک مختار کل ہونا حدود کہتا ہے مختار کل بھی وہ ہے چھپی ہوئی چیزیں وہی نکالتا ہے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں باہر وہی نکالتا ہے عالم الغیب بھی وہی ہے کہ جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اب ذرا قرآن کی طرف نگاہیں دوڑائیے اور حد کے دماغ کا اور تقریر کا اور تقریر کے نتیجے کا اندازہ لگائیے حددت کہتا ہے اللہ کا سیدا کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکالتا ہے جس نے ستاروں کو ظاہر کیا جس نے چاند کو ظاہر کیا جس نے سورج کو ظاہر کیا جس نے بارش کو ظاہر کیا جس نے دانے کو زمین سے باہر نکال دیا ارے جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے جو ظاہر چیزوں کو جانتا ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے جو دلوں کے وسوسے جانتا ہے جو سینوں کے راز جانتا ہے جس میں یہ دونوں سفتیں پائی جاتی ہیں اللہ وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے سوا نہ کوئی بدنی عبادت کے لائق اس کے سوا نہ کوئی زبانی عبادت کے لائق اس کے سوا نہ کوئی مالی عبادت کے لائق لا الہ الا اللہ اس کے سوا اللہ کوئی نہیں اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اس کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں اس کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں ہوا رب العرش العظیم عظیم بھی ہے اور بہت بڑے عرش کا مالک بھی بہت بڑے عرش کا مالک بھی ہے کہنا میں یہ چاہتا ہوں خود کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ سجدے کے لائق سورج نہیں ہے سجدے کے لائق کون ہے الہ. یہ سجدہ آپ نے کرنا ہے بھائی یہ سجدے والی آیت تھی اور یہ سجدہ آپ نے کرنا ہے اور یار اتنی ساری پرچیاں بھی چڑھ دو چھوڑو یار یہ کچھ یار تھی بھی تکلیف کیتی کرو میں اتے ہی ہونا یہ جڑے لوگ پرچیاں بیچتے دیں تھوڑے جہ تکلیف کر کے میرے کو آ وہاں میں بات دکھا سک آپ نے جو ٹوپی پہن رکھی ہے اس میں ریشم کی کڑائی ہوئی